ڈاکٹر زیرا قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں آج کل یو کے اور یورپ میں شدید برف باری اور سردی بڑھ رہی ہے اور بچے جو ہیں وہ عموماً یہاں پہ برف کے موسم میں کافی انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کے سنو مین وغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح کا بچوں کا سنو مین بنانا شرعی اعتبار سے کیسا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیجیے مین قدرتی برف کا آدمی بت بت بنانا یہ تو گناہ کا کام ہے نا اس کو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روکے نابالغ ہے اس پر حکم تو کیا لگے گا اگر وہ نابالغ بناتا ہے تو لیکن ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو روکے ماں باپ اگر خوش ہوں گے اس کے بنانے سے تو تو گناگار ہوں گے گناہ پر خوش ہونا پایا گیا ان کو روکے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْنَمُ وَرَسُولُهُ أَعْنَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهِ وَعَلِهِ